یوسل ویح صدیق اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں یوسف اے صدیق اے سچے افتنا فی سب کے بقرات ان سمان ان یا کون نسب اور ذرا ہمیں بتائیے تعویل بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ سات گائے ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی ہڑپ کر رہی ہیں سات ان کو جو بوٹی ہیں و سب اے سب بلاطین اور سات بالی ہیں جو ہری ہیں خد ریاب ساتین اور سات جو ہے وہ بہت خشک ہیں سکھی ہیں لالی ارجن اور تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں لال لہن تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے کالا سب آسنین دعوا حضرت بوسا نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب زراعت کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعوا جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے وا کہ رج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعو کے ساتھ ہے تدرہ سب آسنی ندا با تم سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے فما حسد اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کاٹو جو فصل ملے فضل ہو پھر سم تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا اناج نکالنا لینا اللہ کلیلم اما تاقل سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ان کو, ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پرزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ رہتے ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر انہیں سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا اللہ کلیدم اما تاخر جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق سما یاتی اماد ظالے کسبر شداد پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شریر قہد پڑے گا یا کلنا وہ سات سال کھا جائیں گے ما قدم تم لہنا جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی اچھی فضل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قہد کے آنے والے ہیں تدبیر کیا بتائی کہ پہلے سات سالوں میں وہ ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قید کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا سما یاتی میں بادے کا آئے گا سبون وہ سال آئیں گے ساتھ یا کلنا ما تم, جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے جو, جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے سما یاتیم میں بادے کا آمن فی ہے یوگاسناس پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر بی برسے گا وفی ہے یا سرون اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی وہ کال الملک پتونی اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے اس کو تو یقینا جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے پلما جاؤ رسول اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس کالا جے قلعہ رب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تحبت تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نہ آخر تک کوئی نہ کوئی الزام کوئی, کوئی جو کھانا پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بڑی ذمہ نہ ہو جاؤں اور بڑی نہ ہو جاؤں ان الزامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا فرمایا کال ارج ان عرب میں ہو تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس فصل ہو اور ذرا اس سے جا کے پوچھو ماں بال الرسوت اللہ قطع ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان ربی بے قید ہند یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چلتروں سے خوب واقف ہے کالا فما ختم اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو اس راوت اللہ ماں خطم کُلنا از راوت کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی کہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ بن سو. ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرف سے کوئی اقدام اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطن نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت عمرات العزیز اب وہ اس امرات العزیز نے بھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے اس نے بھی کہا العنا حق اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا اناوت تو انف ہی میں نے ہی اصل میں اس کو پھنسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا وہ انہول امن خالقین اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے ظالق یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخا ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی لمبن ہو بل کیونکہ حضرت یوسف وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی برباس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں دم اخون ہو بالغیب تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے والنا اللہ الحدل کے اللہ یہی اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا ماں اور نفسی یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یعنی سمجھتی کہ میں مجھ سے گنا سرزد نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بڑی نہیں کہتی ان نفس اللہ عمارت نفس جو ہے انسان کا وہ تو بڑی کا حکم دیتا ہی ہے اللہ ما رحم ربی سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور اور رحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اس ریخا کا ہے اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے یہاں جو قصہ گو ہے یوسف زلیخا کے قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے مجاز جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقت ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلاب اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلاب ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے اللہ مار ربی ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا آنا راوت تو ہوا نفس ہی ہوا بند ساد اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو لاہیاب نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوسی کم و نفسی میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تخواہ اختیار کرو اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بڑی نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوئی جاتا پما ابر بے و نفسی اللہ نفس مارا تم بسو نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بری کا اللہ مارا ہے مربی سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے ان نبی غفور رحی کال الملک ویب ہی اب بادشاہ نے فیصلہ کلنداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس اس تخلس اسے لے میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مصاحب خصوصی ہوتے تھے بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں پلما کل تو اب جب حضرت یوسف آگئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے کال ان کا یوم لدینا مکین الامین. تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتمر انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا کالج عالمی اللہ خزان ادر ابلت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے باقی آپ کو معلوم ہے کہ بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی سہرا ہے دائیں طرف بھی سہرا ہے سہرا سینا ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قہت آیا ہے بہت زبردست کہتے آیا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو انی حفیظ علی میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی ہوں جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا کا مت کرنا لے یوسف اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں یہ تبکو امید رہا ایسے اب تو وہ جہاں چاہے وہ ٹھکانا بلا دے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہو وہ قزال کا مکنال یوسف ہے سو ایشا وہ جہاں چاہے جگہ پگڑے نصیب و برحمت نام النشاں اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بلا نذیب اجر المحسنین اور نیک کاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے بلا اجرالآخرت خیر الزین باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقوی کی روش اختیار کیے رہے ہوں وہ کانو یا بجا اقبات یوسف اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے اب سات سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبست کیا سٹوریج کیا بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر دیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں تحس پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیپ پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے اب گویا بھی سمجھیے کہ لگ بھگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان وجہ اقبات یوسفا اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے اور ان میں سے دس آئے ہیں گیارہواں نہیں آیا گیارہواں جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے, مارے میں قتل کسی کی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وجا اقبات یوسفوں پر دخل آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فارم اس نے تو پہچان لیا ان کو وہ ہم لہوم لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے خیال اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے بولماں جہاز اہم پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا اسباب کالا تو اخل <لَكُم> انہوں نے یہ کہہ کر کے کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجیے ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ تم تو, تو دس آئے ہو وہ گیارہواں کہاں ہے اچھا اگر ہے تمہارا گیارہواں بھائی ایک الحدہ فیملی ہے تو ایک اور اونٹ ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا کالا تونی بھی اخرک میں ندی اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے تمہارا باپ سے بھائی ہے اللہ تعالاء نے پھر کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں آنا خیر المنزمین اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں فلمتا تو نہیں اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو بے ہی فلاں تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے راشن لے جائے قریب نہ سے ناراضگی بھی فرمایا حُوا حُوا। انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پسلانے کی انفاعل اس کا بھی گزریں انشاء گے انشاءاللہ لے آئیں گے وہ کال عل اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا جرب بزار یہ جو پونجی لے کر آئے تھے بات ہے کہ دیہات سے آئے کیا لے کر آئے ہوں گے کچھ اون لے آئے ہوں گے بھیڑے بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے یا کچھ طرح کی چیزیں دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے تو فرمائی جانو بزا کہ یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اسی میں رکھ دو جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاو کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لال لہم یا تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر جب جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے تو شاید یا پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئے فلما رجاؤ اللہ تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس صدر یعقوب کے پاس یا ابانا منع مندل قید انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے فارسل تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں اس کا راشن بھی لے آئیں وہ ان اللّہ ضرور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے کالا حل عمن و علیہ حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں حل عامن کم علیہ اللہ کما امین تو کم اللہ کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتبار کیا تھا ف اللہ و خیر الحافظہ ویسے تو اللہ تعالی ہی ہے بہترین محافظ وہ ہوا ارحم الراحدین اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا و لمبا فتح متاح وجدو بزار جب انہوں نے اپنا سامان کھولا کجاوے کھولے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی کالو یا ابانا مانب گی وہ پکار اٹھے بجانے میں کیا چاہیے ہاں وہی مزاج نہ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے وہ نمیر و ہم جائیں گے اپنے اہل و حال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے وہاں سے راشن لائیں گے وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے نہ فض اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی حفاظت کریں گے وہ نژداد و اور ایک اونٹ کی کجاوا جو ہے اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید ذالک کہہ لوں یسیر یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی